لی آپ کی ویب سائٹ پر ایک سوال آیا ہے کہ حضرت صاحب पर برات پر قبرستان میں جانا بہت ہی پیاری سنت سنت ہے سنت है इस ہے اس بارے میں یہ بتا क्या کہ کیا شب بارات خبز پتیاں یا छाल کی چھال قبروں پر ڈالنا کیا اچھا ہے اور اسی طرح लिए کے لیے اگر بتی وغیرہ لگانا یا कैसा جلانا یہ کیسا ہے اس بارے میں بھی بتا دیجیے اللہ خیر میر بھائی آپ نے یہ نہیں بتایا کہاں سے سوال آیا تو یہ کھجور کی چھال یا سبق پتیاں ڈالنا یہ کھجور کی دوبارہ سمت سے ثابت ہے تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے ہر ہری چیز جو ہے وہ قبر پہ رکھنا جائز ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا بخاری کی حدیث ہے بدلوں کے پاس سے آپ گزرے دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور کسی بڑے عمل نے ایک شار سے اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا اور دونوں پر اور کہا کہ جب تک یہ ہری رہے گی قبر والوں پر عذاب نہیں ہوگا علماء نے بیان کیا کہ چونکہ چیز اللہ کی تصویر کرتی تو اسی سے علامہ اسکلانی امام عینی اور اسی سے امام قاضی اجاد سب نے یہ امام قرطبی سب نے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کھجور کی ٹینی تصویر کو عذاب اٹھ جاتا ہے تو اگر آدمی وہاں قرآن پڑے تو پھر عذاب کیوں نہیں اٹھتا تو اس کا یہ ہے کہ وہاں خوشبو لگانی یعنی خوشبو کے لیے اگر بتیاں تو انسانوں کے کہ وہاں انسانوں کا دل لگے بدبو نہ ہو چونکہ ایجاڈ ہوتا ہے بعض اوقات تو اس لیے تو جائز ہے کوشش کرنی چاہیے کہ قبر کے علاوہ کسی جگہ پہ لگا گیا ہے قبر کے قریب آگ نہیں لے جانی چاہیے تو اس لیے اگر کوئی لگائے بھی اگر بتیاں تو قبر سے علیحدہ لگائے صرف خوشبو کے لیے اور جہاں تک دیا جلانے کا تعلق ہے تو وہ کبھی ہوتے تھے اب تو ضرورت نہیں ہے اب تو چونکہ روشنی ہر جگہ ہے اور کہیں روشنی کی ضرورت ہو تو دیا بگر نہ دیا بھی قبر پر نہیں جلانا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے سوائے فضول خرچی کے اور اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اب یہ بلیو آ آ مون بھائی